بس اللہ صلیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح مامیہ ورثہ گروپ میں موجود تمام بردران اور ساتھی نمایا مین شاہ اور شاہ اور باقی تمام سامعین کو شمہ سے سلامت کرتے ہیں فضائل احبیت سلسلہ دس دس نمبر چون اب لیک اٹھارہ یعنی کتاب سبین میں سے اٹھارہ نمبر دس ہے مجموعی تو پر چون نمبر دس ہے حضی الفید میں سے اور کتاب سبین میں سے آج آپ لوگوں کو دو تین چھوٹے حدیثوں کا ترجمہ سنا دوں گا داربان حدیث نمبر تیس اور اکتیس بتیس کا ترجمہ لوگوں کے کانوں تک پہنچ جاؤں گا مختصر ہو جامع حدیثیں تو اس میں حدیث نمبر تیس جو ہے کتاب سابین میں سے حضرت امیر کمبیر شاض المدانی اللہ علیہ یہ حدیث جو ہے نوعد بن صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل فرماتا ہے پیارے نبی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نظر علاوت شعلی نابادۃ علی, علی علیہ اللاۃ والسل کے چہرے انور کے تحت دیکھنا شفقت بری نگاہ سے محبری بری نگاہ سے عقیدت بری نگاہ سے دیکھنا عبادتُ ان عائن عبادت ہے ہاں جی علیہ السلام کی شہرۂ مبارک کی طرف دینا آئین عبادت ہے اور اسی طرح اس کے شبی دوسرے حدیث بھی ہے یہ کہیں اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ذکر عالی ان علی ابن ابی طالب کا ذکر آپ کے فضائل آپ کے کمالات آپ کی عبادتیں آپ کے حلاقات آپ کی جہات آپ کی ہاں جی علم و معرفت یہ تمام آپ کی جو روحانی مقامات ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ بھی عبادت ہے اور حب عالبن ابی طالب عبادت علی عالبن اب طالب سے محبت بھی عبادت ہے تو یقین ان چونکہ جو ہے اسلام و عظیم دین ہے جس کی سربلندی کے لیے اس کو دنیا میں کنا کنہیں پہنچانے کے لیے علی اور اولاد علی نے جتنی قربانیاں دی سمت میں سے کسی نے بھی نہیں دیا بارہ کے بارہ ایبا میں سے گیارہ شہید ہوا آپ کے بیٹوں میں سے آپ اور آپ کے بیٹوں میں سے اور ایک حجرت آخر زمان ہے جو پرد غیب میں ہے تو یہ عظیم قربانیاں ہیں عظیم خاندان کے اولاد علی کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حضور میں ان کا بہت بڑا مقام اور منزلت ہے اور حدیث نمبر گیارہ میں فرماتے ہیں انانس بن مالک سے روایت کرتے ہیں حضرت امیر کم حضرت مندانی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا معمن نوین اللہ وَل النظیر الفی امت ہی کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نبی کا اپنی امت میں اس کا ایک نظیر اس کا ایک مصل گزر چکا ہے ہر نبی کے لئے اپنی امت میں اس کا ایک نظیر اس کے اس کے صفات روحانی اس کے کمالات روحانی کا مالک ایک ہستی اسی کی امت میں سے گزر چکا ہے عالین اور عالم نبی طلیہ علیہ السلام نذیرِ منج محمد کا نظیر ہے میرا شبی میرا مصل ہے اور میرا نظیر ہے یعنی مانوی کمالات نے وہ مجھے جیسا ہے میرا مثل اور میرا نظیر ہے تو یہ عادیث علیہ السلام کے لیے بہت بڑی فضلت اور فخر ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا علی میرا نظیر ہے میرا مثل ہے میرا شوی ہے ہاں جی روحانی کمالات میں علم و معرفت میں قرب الہی میں ولایت میں امامت میں ہاں جی چوسری یہ کہ آپ نبی اور رسول نہیں ہیں باقی روحانی جو معنوی جو کمالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم و معرفت تھے اللہ سے قرب کا جو مقامات تھا ہاں جی وہ سوالہ نے علیہ علیہ السلام میں بھی عنایت فرمایا اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں اس کا ایک نظیر ہوتا ہے اس کے شبیہ اور مثل اور علیہ السلام میرا نظیر میرے امت میں سے تو یقیناً جو ہے اس حدیث میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کو کہ عظمت کو علیہ السلام کا خود سے مشابت روحانی طور پر معنوی طور پر علیہ السلام کی اس بلند عظیم بلند معروف کا مقام ہمیں جو ہے پہنچانا چاہتا ہے اور اسی طرح جو ہے حدیث نمبر بتیس میں فرماتا ہے اباندب نمالی سے روایت ہے چھوٹے عدیث ہے فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن نبی طالب یا سرف الجنت علی ابن نبی طالب علیہ وسلم جنت میں کل اس طرح روشن ہوگا جس جی طرح جو ایک کو کب صبح لیا دنیا جس طرح دنیا والوں کے لیے صبح کا ستارہ ظاہر اور روشن ہوتا ہے حدیث کافی اسکرچن جس طرح یہ صبح کا ستارہ جو ہے ہمارے بستی زبان ہم میں جیسے کرچن بولتے ہیں صبح کا وہ جتنا روشن ہے آسمان پر واضح اور نمایاں ہے علی نب طالب کا نور بھی کل جنت میں اسی طرح روشن اور نمایاں ہوگا تمام ماہ جنت کو جو ہے علیہ السلام کا یہ عظیم نور ہر کوئی دیکھ لے گا فرمایا جس طرح جو ہے ہاں جی علی علم طالب جس طرح جو ہے ہاں جی یا صرف جنت, جنت جنت میں ایسا روشن ہوگا ایسا آپ کا ظہور ہوگا جیسے آپ کے نور پھیلے گا جس طرح صبح کے وقت جو ہے صبح کا ستارہ اہل دنیا کے لیے ہاں جی روشن ہوتا ہے روشنی دیتا ہے ظاہر ہوتا ہے تو عذائ گانے میں یہ تمام حادث ہاں جی ان سب کو ہم دیکھ سامنے رکھیں تو یقیناً بار بار میں اِس نقطۂ قابلوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا کہ پیارے نوی ہر ہر زاویے سے امت کو علیہ السلام کے حیثیت کو سمجھا رہے ہیں کہ علی میرا نظیر ہے علی کی طرح دکھنا عبادت ہے علی کا کل جنت میں بھی نالی سے نہ صرف جنت میں پہنچے گا علی اہل جنت ہے بلکہ جنت میں وہ صبح کے روشن ستارے کی طرح وہاں جو ہے روشن ہوگا اہل جنت کے لیے تو یہ سب باتیں اس لیے فرما رہے ہیں کہ امت سے کہ میرے بعد ہدایت کے جس عظیم منصب پر حفاظ ہے وہ بن والم طالب ہے لہٰذا امت جو ہے میرے بات علب طالب ہی کی امامت کو قبول کریں ہی کہ سر پر میں چلیں اور علی ہی کے ولایت امامت خلافت کو کے اندر چلیں انہیں کو اپنا خلیفہ امام میں وسیع بنائیں جس اللہ اور رسول کے نزدیک علی نو طالب جو ہے رسول اللہ کا خلیفہ ہے وسیع ہے جس ہے تو تمہیں جو ہے جنت میں پہنچا دے گا علیہ السلام اور دنیا میں بھی تمہیں سادت من کر دے گا انہی حقائق کو ہمیں پہنچا رہے ہیں تو انہی کلمات سے دعا کر دیں ہمیں محمد عالل محمد کی ہمیں صحیح معرفت فرما کر ان کے صحیح راستے پر چلنے کی ان کے دکھاوے راستے پر چلنے کی ہم سب کو تمام عثمانوں کو توفیعتہ فرما امین رب